وہ عیدا پلک تم اور جب تم طلاق دے دو اپنی بیویوں کو فب الگنا اجل ہنہا پھر ان کی عدت گزر جائے مسئلہ یہ ہے اگر عدت گزر جائے اور رجوع نہ کرے تو اب عورت کو اختیار ہے کہ وہ جہاں چاہے نکاح کرے اور یہ بھی اختیار ہے کہ وہ سابق شوہر سے دوبارہ نکاح کر اور سابق شوہر سے دوبارہ نکاح کرے گی تو اس سابقہ شوہر کو اب طلاق کا اختیار ایک دی ہے تو دو بچے گا اور دو طلاق دی ہیں تو ایک طلاق کا اختیار ہوگا لیکن زمانہ جالیت میں یہ ہوتا ایک طلاق کے دو طلاق کی صورت میں بھی اس عورت کے بھائی اور اس عورت کے رشتے دار اس سابقہ شوہر سے دوبارہ نکاح نہ کرنے دیتے تھے اور کہتے تھے یہ ایسا آدمی ہے جس نے تجھے ایک طلاق دی ہے دو طلاقیں دی ہیں اب اس سے دوبارہ ہم تمہیں نکاح نہیں کرنے دیں گے عورتیں چاہتی ہیں کہ ہم دوبارہ اپنے گھر بس جائیں لیکن رشتہ دار رکاوٹ بن جاتے قرآن نے اس سے منع فرمایا فلاں تم عورتوں کو نہ روکونا ازوا جا ہننا کہ وہ اپنے شوہروں سے دوبارہ نکاح کرنا چاہیں تو تم انہیں اس کام سے نہ روکو ادا نہ ہوں بال جب وہ آپس میں رضامندی سے شریعت کے مطابق نکاح کریں تو تم نہ روکو لالی کا یو ادو بھی من کانا مین کم یو مین واخر یہ اسے نصیحت کی جاتی ہے جو تم میں سے اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے لال کم ازکار لکم و اور ایسا کرنا تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ ہے اور زیادہ سترہ ہے کیوں اس لیے کہ اگر سابقہ شوہر ہی کے گھر وہ چلی جائے اور ایک یا دو طلاق کی صورت میں دوبارہ نکاح ہو جائے یا تین طلاقوں کی صورت میں جبکہ کہ شرعی ہو چکا ہو تو اب دوبارہ نکاح کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے اگر ایسا کر لیا جائے تو بچوں کے مستقبل کی سیفٹی ہے ورنہ بچے ماں باپ کی موجودگی میں یتیم ہو جاتے ہیں نہ وہ ماں کے رہتے ہیں نہ باپ کے رہتے ہیں تو شریعت نے اس لیے فرمایا کہ دوبارہ اسی شوہر کے پاس شریعت کے حدود کے مطابق چلا جانا یہ زیادہ ستھرا اور پاکیزہ ہے واللہ لا تعلمون اور اللہ خوب جانتا ہے اور تم نہیں جانتے سوال یہ پیدا ہوتا تھا کہ اگر طلاق ہو گئی اور دوبارہ یہ رجوع بھی نہیں کرتے اور عدت کے بعد دوبارہ نکاح بھی نہیں کرتے یا اگر تین طلاقیں ہو گئیں حلالۂ شرعی کی کوئی صورت نہیں ہے اب بچوں کا کیا کریں گے بچوں کی کون پرورش کرے گا قرآن مجید فخان حمید نے اس کے اصول بیان کیے والدا تو اولاد کا ملئی اور مائیں اپنے اولاد کو اپنے بچوں کو مکمل دو سال تک دودھ پلائیں لمن اراد <تصفيق> اس کے لیے کہ جو دودھ پلانے کی مدت پورا کرنا چاہے یعنی دودھ پلانے کی پوری مدت دو سال ہے دو سال سے زیادہ دودھ پلانا جائز نہیں لڑکی ہو کے لڑکا بچہ ہو کے بچی دونوں کو دو سال تک ہی دودھ پلانا ہے عوام میں بعض باتیں غلط مشہور ہیں جسے کہتے ہیں لڑکی کو سوا دو سال اور بچہ ہو تو اسے دو سال یہ بات غلط ہے قرآن نے فرما ہے لڑکا ہو کے لڑکی بچے کو دو سال تک ہی دودھ پلایا جا سکتا ہے اور اگر اس سے پہلے دودھ بند کرنا چاہیں تو رضا مندی سے دودھ پلانا بند کیا جا سکتا ہے لیکن اس میں ایک شرط فقہ نے یہ رکھی کہ بچہ جو ہے وہ اس قابل ہو گیا ہو کہ وہ ماں کے دودھ کو چھوڑنے سے اسے نقصان نہ پہنچے اگر ماں کا دودھ چھڑایا جائے اس سے بچے کو نقصان پہنچ رہا ہے اور کوئی شرعی مجبوری نہیں ہے تو دو سال سے پہلے دودھ چھڑانا درست نہیں وہ عال مولود وہ قسمت ہن بال معروف سوال یہ ہے کہ جب تک عورتیں دودھ پلا رہی ہیں تو بچہ تو ماں کے پاس ہے اور ماں باپ میں جدائی ہو چکی ہے میاں بیوی میں اب اس دودھ پلانے تک ماں کے تمام اخراجات کون دے گا تو فرمایا وہ عل مولود باپ جو ہے رس کو ہوں اس کی ذمہ داری ہے کہ اس عورت کا کھانا پینا وہ قسمت ہوں اور اس کے لباس کے اخراجات وہ پورے کرے بالمعروف معروف دستور کے مطابق جو ضروری اخراجات ہیں وہ دینے مرد پر لازم ہے اب یہاں یہ سمجھ لیجئے کہ عدت کے دوران بھی خرچہ دینا مرد پر لازم ہے اور عدت کے بعد جب تک عورت اس کے بچے کو دودھ پلا رہی ہے اس وقت تک عورت کے اخراجات دینا بھی مرد پر لازم ہے بلکہ اگر دو سال کے بعد بھی بچہ اگر عورت کی پرورش میں ہے تو بچے کے اخراجات بھی باپ کو دینے ہوں گے اور عورت کے جو ضروری اخراجات ہیں وہ بھی اس مرد کو پورا کرنا ہوں گے بلکہ اگر وہ چاہے عورت تو وہ اجرت کا مطالبہ بھی کر سکتی ہے کہ میں تیرے بچے کی پرورش کرتی ہوں تو تو مجھے اس کا معاوضہ دے شریعت نے عورت کو یہ اختیارات دیے ہیں لا تو کلو نفسنس آح کسی جان پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالا جائے گا کسی جان پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالا جائے گا اس کے معنی یہ ہے کہ باپ سے اخراجات اتنے لیے جائیں گے جو اس کی طاقت ہے اور جتنی ضروریات ہیں اسی طرح عورت اگر یہ کہے کہ میں دودھ نہیں پلاؤں گی تو طلاق کے بعد عدت گزارنے کے بعد اگر عورت انکار کر دے تو عورت کو زبردستی نہیں کر سکتے ہاں اگر بچہ کسی اور عورت کا دودھ پینے کے لیے تیار نہ ہو مجبوری ہو تو پھر قاضی جو ہے عورت کو مجبور کرے گا کہ بچے کی جان بچانے کے لیے تمہیں دودھ پلانا ہے لا تو دود والد تم بھی فرمایا کہ بچے کی وجہ سے ماں کو تکلیف نہیں دی جائے گی ولا مولود اللہ بھی اور بچے کی وجہ سے باپ کو بھی تکلیف نہیں دی جائے گی یعنی نہ باپ سے زیادہ مال کا مطالبہ ہے اور نہ ماں پر زبردستی ہے کہ تو ہی دودھ پلا اگر وہ منع کر دے تو اس کی صورت میں نے آپ کے سامنے پیش کی وہ اعلی وارسی مس اور اگر باپ نہ ہو تو جو باپ کے قائم مقام ہے اس پر بھی یہ ذمہ داریاں ہیں ان ادا فصع اور اگر میاں بیوی بی دونوں ارادہ کریں بچے کا دودھ چھڑانے کا دو سال سے پہلے ان تم من ہوما آپس کی رضامندی سے وہ تشاغ اور باہمی مشورے سے فلا جنا حال تو دودھ چھڑانے میں ان دونوں پر کوئی گنا نہیں لیکن میں نے مسئلہ عرض کر دیا کہ اگر بچے کے دودھ چھڑانے میں بچے کو نقصان پہنچنے بیمار ہونے کا خطشہ ہو اور کوئی مجبوری نہ ہو تو عورت کو دودھ چھوڑانا جائز نہیں دو سال سے پہلے ہاں یہ کرنا چاہیے کہ چونکہ دو سال کے بعد دودھ پلانا درست نہیں تو وہ دو سال سے پہلے ہی ڈیڑھ سال کا بچہ ہو پونے دو سال کا ہو تو آہستہ آہستہ دودھ چھڑانے کی کوشش کرے اور جب دو سال مکمل ہونے میں ایک ہی مہینہ باقی ہو تو وہ دودھ چھڑا دے تو اس طرح مکمل دو سال سے پہلے پہلے تک وہ دودھ چھڑانے میں کامیاب ہو جائے گی عورت تم اندر اولاد کم اور اگر اے مردوں تم اگر اپنی اولاد کو کسی اور عورت سے دودھ پلوانا چاہو فلا جنا حال تم پر کوئی گنا نہیں اذا سلم تم ماں آتی تم جبکہ معروف جب تم نے جو مقرر کیا وہ اس دودھ پلانے والی کو اجرت دے دو یہ شریک قاعدہ ہے مگر اس صورت میں بھی ماں اگر کہے کہ نہیں میں اپنے لختے جگر کو دودھ میں پلاؤں گی تو اب باپ اس سے چھین نہیں سکتا لڑکے کی عمر سات سال تک اور لڑکی کی عمر نو سال تک اگر ماں کہے میں پرورش کروں گی تو باپ اسے چھین نہیں سکتا اور اگر ماں شروع سے کہتے مجھے پرورش نہیں کرنی تو قاضی باپ کو مجبور کرے گا ماں کو مجبور نہیں کیا جائے گا ہاں جب لڑکا سات سال کا ہو جائے اور لڑکی نو سال کی ہو جائے تو اب شریعت نے باپ کو اختیار دیا ہے کہ وہ اگر چاہے تو اپنی اولاد کی پرورش کرے اور اگر وہ یہ چاہے اور ماں راضی ہو اولاد ماں ہی کے پاس رہے تو یہ جائز ہے مگر جب تک اولاد ماں کے پاس رہے گی اور جب تک وہ خود اپنے پاؤں پر کھڑے ہو کر کمانے کے لائق نہیں ہوں گے اس وقت تک سارے اخراجات باپ کو پورا کرنا لازمی ہے وب تق اللہ اور اللہ سے ڈرو علم اور خوب جان لو ان اللہ بے اللہ تعالیٰ بما تا ملون تمہارے کاموں کو دیکھ رہا ہے اللہ دیکھ رہا ہے یہی وہ تصور ہے جب قائم ہو جائے تو سارے مسئلے حل ہو جاتے ہیں اور یہی پیغام ختم قادری شریف میں دیا جاتا ہے کہ جب بندہ یا کافی انتل کافی کا ورد کرتا ہے تو یہی پیغام ہے کہ جب اللہ کافی ہے تو لوگوں کی خاطر گناہ کیوں کیے جائیں اور پھر جب اللہ کے مبارک ناموں کا ورد ہوتا ہے بڑا ہی مبارک منظر ہوتا ہے اللہ دیکھ رہا ہے اللہ سب سے بڑا ہے جب اس کا ورد ہوتا ہے اور یہ تصور ہر ہفتے قائم کیا جاتا ہے تو آپ بتائیے جب پورا ہفتہ کو یہ تصور قائم رکھے اور یہ فیض ختم قادری کا لے کر جائے تو یقیناً ایک وہ دن ضرور آتا ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے اس ورد کی برکت سے اس کی گناہوں کی عادت چھوٹ جاتی ہے ہر اتوار کو اثر سے مغرب ختم قادری شریف پھنسے باہر شریعت میں مردوں کے لیے ہوتا ہے اور ہر ہفتے کو دوپہر ڈھائی بجے سے لے کر سوا چار بجے تک قادریا لان شہزادہ لان میں جیل رنگی کے پاس خواتین کے لیے ختم قادریہ شریف ہوتا ہے ماتا ملون بصیر جو تم کر رہے ہو بے شک اللہ دیکھ رہا ہے ودینہ اور وہ لوگ وہ فونا جو فوت ہو جائیں مر جائیں مین گم تم میں سے وہ رو نہ ازوا جا اور وہ جب مریں تو بیویاں چھوڑ کر مریں یا تھا انف تو وہ عورتیں اپنے آپ کو روکے رکھے یعنی عدت گزاریں ار بآتا اش و چار مہینے دس دن کی وہ عدت گزاریں یہ اس عورت کی عزت ہے جو حاملہ نہ ہو اور اگر حاملہ عورت ہو اور شوہر کا انتقال ہو جائے تو پھر اس کی عدت بچے کی ولادت تک ہے چاہے بچے کی ولادت میں ایک مہینہ باقی ہو کہ آٹھ مہینے باقی ہو اس عورت کی عدت بچے کی ولادت تک ہے فیدا بلغ نہ پھر جب وہ عورتیں اپنی عدت پوری کر لیں فلا جنا آل ہی تم پر کوئی گنا نہیں فیما ماں فعلنا فی انفسی ہند کہ وہ بیوہ عورتیں اپنے نفس کے بارے میں جو فیصلہ کریں دستور کے مطابق یعنی وہ دوسرا نکاح کرنا چاہیں تو کسی قسم کا کوئی حرج نہیں ہم ہندوؤں کے ساتھ بہت عرصہ رہے ہیں اس وجہ سے مسلمانوں میں خصوصاً ایشیا کے مسلمانوں میں یہ وبا بہت عام ہے بیوہ اب اگر وہ کسی دوسرے مرد سے نکاح کرتی ہے عدت گزارنے کے بعد تو ہمارے معاشرے میں اسے مایوب سمجھا جاتا ہے یہ معیوب سمجھنا یہ ہندوانہ ذہنیت ہے اگر آپ عرب شریف میں جائیں تو عرب شریف کے لوگ چونکہ ہندوؤں کے ساتھ رہے نہیں ہیں تو وہاں پر دیوہ عورت اگر نکاح کر لے عدت کے بعد تو وہاں کوئی مایوب نہیں سمجھا جاتا اسی طرح ہندوانہ رسم و رواج یہ ہے کہ طلاق یافتہ عورت اگر دوسری جگہ نکاح کرتی ہے تو اسے مایوب سمجھا جاتا ہے بس طلاق ہو گئی ساری زندگی گھر پہ بیٹھی رہے ہمارے یہاں پر بھی مسلمانوں کی یہ سوچ ہے کہ وہ اسے مایوب سمجھتے ہیں اگر مایوب نہیں سمجھتے برا نہیں سمجھتے تو طلاق یافتہ عورت کے نکاح کے لیے وہ کوشش بھی نہیں کرتے حالانکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے بزرگان دین کا تو طریقہ یہ رہا وہ بزرگان دین جو قرآن و حدیث کی نور سے منور ہوئے اور ساری ساری رات قرآن پڑھتے ہوئے گزر جاتی ان کا تو یہ معمول رہا اگر ان کے رشتہ دار میں کسی عورت کو طلاق ہو جاتی تو وہ عدت کے دوران ہی کوششیں شروع کر دیتے اور جیسے ہی وہ عدت سے فارغ ہوتی فوراً ہی اس کا دوسری جگہ نکاح کر دیتے ایسا ہی بیوہ کا معاملہ ہوتا اگر آپ دیکھنا چاہیں تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ ان کی زندگی ہمارے سامنے ہے کہ آپ کی صاحب زادی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عہا بیوہ ہو گئیں تو عدت گزرتے ہی آپ نے نکاح کے لیے کوششیں کی اور حضرت عثمان غنی کو نکاح کا پیغام دیا پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی کو نکاح کا پیغام دیا لیکن دونوں طرف سے کوئی جواب موصول نہ ہوا اور آپ اسی تگود میں تھے حضرت حفصہ عدت گزار چکی ہیں اب میں ان کا نکاح کر دوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کرم کیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نکاح کا پیغام بھجوایا اور حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ تمام مومنوں کی ماں بن گئی بما تعملون خبیر اور اللہ تمہارے تمام کاموں سے باخبر ہے جنا علیکم اب ایک مسئلہ پہلے سمجھیے پھر آیت کا ترجمہ مسئلہ یہ ہے کہ عدت کے دوران نکاح کرنا درست نہیں اگر عدت کے دوران بیوہ سے کوئی نکاح کرے گا تو نکاح ہوگا ہی نہیں عدت کے دوران نکاح کرنا تو دور کی بات ہے عدت کے دوران بیوہ کو نکاح کا پیغام دینا بھی جائز نہیں لیکن اشارتن پیغام بھیجنے کی اجازت ہے اس کا ذکر ہے ولا جنا علی کم تم پر کوئی حرج نہیں فی ماں عرب تم بھی من خطب کہ تم عورتوں کو نکاح کا پیغام بھیجنے کا اشارہ بھیج دو او اک نن تم فی انف یا تم نکاح کی خواہش کو اپنے جی میں چھپا کر رکھو اور وہ بیوہ عزت سے فارغ ہو تو اسے نکاح کا پیغام بھیجو یہ تمہارے لیے کوئی حرج کی بات نہیں کوئی اس میں گناہ نہیں اشارتاں پیغام بھیجنے کا طریقہ یہ ہے کہ خواتین ایسی گفتگو کرے اس بیوہ سے کہ اس بیوہ کو اندازہ یہ ہو جائے کہ یہ نکاح کا پیغام دینا چاہ رہی ہے لیکن واضح طور پر نکاح کا پیغام دینا یہ درست نہیں اشارتا کہ جس میں نکاح کے الفاظ نہ ہوں یہ اشارہ اس لیے دیا جائے گا تاکہ بیوہ جو ہے وہ اس پریشانی میں ہوگی اب میرے مستقبل کا کیا ہوگا میرا کون خیال کرے گا میں کہاں جاؤں گی کیونکہ آپ جانتے ہی ہیں کہ جب بیوہ اپنے گھر دوبارہ واپس آئے عام طور پر ہمارے معاشرے میں بھی بھائی اور بھابیاں جو ہیں بیوہ کو وہ حیثیت نہیں دیتے جو دینی چاہیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو ہمیں یہ تعلیم دی کہ یتیم اور بیواؤں کا خاص خیال رکھا جائے اللہ تعالی مسلمانوں کو اس کی توفیق علی اللہ انکم ہن اللہ تعالی خوب جانتا ہے بے شک تم ضرور ب ضرور ان عورتوں سے نکاح کا ذکر کر دو گے اس لیے اللہ تعالی نے تمہیں اس بات کی اجازت دی کہ اشارتن کہو ولا كيل لاتواعدهن ها لیکن تم ان سے نکاح کا وعدہ نہ کرو سررن خفیا طور پر الا ان تقولوا قولا معروفا مگر یہ کہ تم کہو دستور کے مطابق شریعت کے مطابق کوئی اشارہ وہ عدت کے دوران جائز ہے ولا تعزموا عقدة نکاحه اور عدت کے دوران نکاح کی گرے مضبوط نہ کرو نکاح نہ کرو حتا یبلغل کتاب اجلا عدت پوری ہو جائے و عالم اور خوب جان لو ان اللہ عالم بے شک اللہ تعالی خوب جانتا ہے معافی انف سیکم جو کچھ تمہارے جی میں ہے فاح پس تم واضح ذکر کرنے سے بچو علمو اور خوب جان لو ان اللہ غفور حلیم بے شک اللہ تعالی بخشنے والا حلیم ہے حلم والا ہے رحم فرمانے والا ہے گزشتہ رکو میں اور اس پورے رکو میں جہاں طلاق کے مسائل ہم نے بیان کیے وہاں حلالۂ شرعی کا مسئلہ بیان کیا گیا حلالۂ شرعی کی تفصیل یہ ہے حلالئی شرعی کی دو قسمیں ہیں ایک حلال شرعی اتفاقی ہے اتفاقی کا مطلب یہ ہے کہ ایک عورت کو تین طلاق ہو گئیں اب اس نے عزت گزاری اور عزت گزارنے کے بعد اس عورت نے کسی اور مرد سے نکاح کیا اتفاق پھر اس مرد کا انتقال ہو گیا یا اس مرد سے اس کا نبھاؤ نہ ہوا طلاق ہو گئی اب عزت گزار کر پھر تھوڑے عرصے کے بعد دوبارہ پہلے شوہر نے رابطہ کیا اور دوبارہ ان کا نکاح ہو گیا اسے حلال شرعی اتفاقی کہتے ہیں اس میں تو کوئی اختلافی نہیں ہے یہ اتفاقاً ایسا ہو گیا اور ایک حلال شرعی وہ ہوتا ہے کہ جو پہلے سے طے کیا جاتا ہے اس کے بارے میں فوقا کا اختلاف ہے لیکن فی زمانہ فوقہ نے چند شرائط کے ساتھ بچوں کے مستقبل کو بچانے کے لیے اور گھر کو بچانے کے لیے حلال شرعی کی اجازت دی ہے ان چند شرائطوں میں سے ایک شرط یہ ہے کہ جو دوسرا مرد نکاح کرے گا وہ یہی سمجھے گا کہ یہ میری بیوی ہے وہ اسے بیوی تصور کرے اور عورت بھی اسے اپنا شوہر تصور کرے لیکن اسے رسم نہ سمجھے بلکہ سمجھے باقاعدہ نکاح کیا ہے پھر نکاح کرنے کے بعد دوسرا نکاح کرنے کے بعد اس دوسرے شوہر سے طلاق کا مطالبہ نہیں کیا جا سکتا وہ طلاق نہ دینا چاہے اس کی مرضی ہے اور اگر وہ طلاق دینا چاہے تو وہ طلاق دیتے وقت وہ یہ نیت کرے گا کہ میں ان بچوں کے مستقبل کو بچانے کے لیے دے رہا ہوں کہ جو اب میاں بیوی کی جدائی کی صورت میں ماں باپ کی موجودگی میں یتیم ہو گئے ہیں اس لیے کہ بچوں کی شخصیت باپ اور ماں دونوں سے مل کر تکمیل ہوتی ہے ان کی شخصیت اگر ماں کے پاس رہیں تو باپ کی شفقت سے معروم ہے باپ کے پاس رہے ہیں تو ماں کے پیار سے محروم ہیں اور یہ بچے عام طور پر اس معاشرے میں دیکھا گیا کہ ان بچوں کی کوئی بکت نہیں ہوتی اور ان میں بہت ساری اخلاقی برائیاں بھی پائی جاتی ہیں تو شریعت کا یہ قاعدہ ہے کہ بہت بڑی برائی کو روکنے کے لیے اقدامات کرنا یہ شریعت کا مطالبہ ہے تو ان تمام وجوہات کی بنا پر چند شرائط کے تحت فوقا نے اس حلالۂ شرعی کو جائز قرار دیا لیکن پھر بھی کہا کہ بچ سکتے ہو تو اس سے بچو کہ یہ ایک ناپسندیدہ صورت ہے لیکن آخر میں یہی عرض کروں کہ جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بچوں کے مستقبل تباہ ہو جائیں گے اور پھر حالات اس نہج پر چلے جاتے ہیں کہ عورت دوسری جگہ نکاح کر لیتی ہے تو وہ دوسرا شوہر سوتےلا باپ بچوں کو ظلم و ستم کرتا ہے اور باپ جو ہے وہ دوسری عورت سے نکاح کر لیتا ہے تو یہ سوتےلی ماں بچوں پہ ظلم کرتی ہے تو اس طرح ایک پوری نسل تباہ ہو جاتی ہے تو شریعت نے اس کی وجہ سے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ اور چند صحابہ کرام کے فتوی کے مطابق شریعت نے اس مجبوری کی صورت میں حلال شریک کی اجازت دی لیکن ان شرائط کے تحت جو میں نے ارض کیا کہ دوسرا نکاح کرنے والے مرد کو مجبور نہیں کیا جا سکتا کہ طلاق دے